ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کہنا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ اشکر گزاری ناؤ مانگتے